ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا نظل له ومن يظلم فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد نبده رسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مرزب بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يضع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يأس الله ورسوله فقد ظل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم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 بعد الأقضة من لسان يفقه قولي لقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفته ونفته بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشابق الرسول من بعد ما تبيّنه الهداء ويتبع سبيل غير المؤمنين ہی ما اول ماتسلحی جہنم مسورا محترم سامع حضرات آج کا موضوع آپ تک پہنچ چکا ہے کہ مشاجرات صحابہ میں امہ اہل السنہ کا موقف مشاجرات سے مراد اختلافات جھگڑے یا یہاں کتال کا لفظ بھی استعمال ہوا آپس کی لڑائیاں اور صحابہ یہ جمع صاحب کی یہ صحابی کی اس سے مراد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں رسول صحابی کی تاریخ کیا ہے کل لومن لاتیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ماتعلیمان اور وہ شخص صحابی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل چکا ہو آپ پر ایمان کی حالت اور اسی ایمان پر اس کی موت इस तारीफ اس चार میں چار باتیں ہیں جو صحابی کی تاریخ کو واضح पहली ہیں پہلی چیز یہ کہ وہ مل چکا ہو رسود اللہ خبر سے یہاں کچھ لوگوں نے روعیت کے الفاظ استعمال کیے ہیں کہ وہ ایمان کی حالت میں نبیر اسلام کو دیکھ چکا ہو یہ تعریف زیادہ جامع نہیں ہے کیونکہ بعض صحابہ نابینے بھی تھے نبیر اسلام پر ایمان تو لائے تھے لیکن نابینا ہونے کی بنا پر آپ کو دیکھ نہ سکے اس لیے ملاقات کا لفظ زیادہ جامع ہے اور زیادہ موزوں ہے تو صحابی کون ہے جو نویرا اسلام سے مل چکا ہو ملنے کی مدت کا تو نہیں چاہے وہ دس سال ملتا رہا ہو بیس سال ملتا رہا ہو اور ایسے بھی بہت صحافت ہیں اور چاہے اس کی ملاقات سال دو سال کی ہو چاہے اس کی ملاقات ایک یا دو دن کی ہو ایک گھڑی کی ہو ایک گھڑی بھی ایمان کی حالت میں نبیر اسلام سے بل لیا اور آپ کو پا لیا اس کو صحبت کا شرف حاصل ہو جاتا ہے اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث روایت کی ہو یا نہ کی ہو لیکن یہ مل لینا کافی ہے اس کے شرف ہے سہبت کو ثابت کرنے کی وہ میں نہ وہ ملا ہو ایمان کی حالت اس سے کافر نکل گئے آخر بھی ملتے تھے آپ سے اور بھی ملتے تھے لیکن ایمان کی حالت میں نہیں ملنے والے بہت تھے صحابی وہ شخص ہے جو ایمان کی حالت میں ملا ہو اور وہ بھی ایمان بھی نبی اسلام کے ساتھ کچھ لوگ آپ کو ملے تھے ان کا ایمان عیسا علیہ السلام کے ساتھ تھا علیہ السلام کے ساتھ تھا نبیل اسلام کے ساتھ نہیں تھا یہ لوگ بھی صحابی نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے کے بعد باقی انبیاء پر ایمان تو لانا ضروری ہے اتباع صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے اور آپ پر ایمان لانا فرض ہے ایک شخص اگر سارے انبیاء پر ایمان لاتا ہو لیکن پیغبر نے اسلام پر ایمان نہ لایا ہو وہ کافر ہے اس لیے مرمبی وہ ایمان کی حالت میں ملا ہو اور ایمان بھی کس کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ ماتا اللہ لے اور اسی ایمان پر اس کی موت آئی ہو. اس سے وہ لوگ نکل گئے جو ایمان تو لائے نہ میر اسلام سے ملے بھی لیکن بعد میں مرتد ہو گئے ایمان پر قائم نہ رہ سکے اسے عبداللہ من قتل ہے اور اس طرح کے اور بعض لوگ جو ایمان لائے دعوی کیا لیکن بعد میں اس پر قائم نہ رہ سکے اور مردد ہو گئے یہ لوگ بھی ایک صحابی کی تعریف سے خارج ہیں اور صحابی وہ شخص ہے جس کے اندر چار باتیں موجود ہوں ایک اس کو صحبت کا شرف حاصل ہو ہے وہ ایک لمحے کی کیوں نہ ہو دوسرا یہ صحبت کا شرف بحالت ایمان اور تیسرا ایمان بھی رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور چوتھا اس ایمان پر وہ قائم رہا ہو حتہ کہ اس کی موت بھی اسی ایمان پر آئے یہ شرف جس شخص کو حاصل ہو جائے وہ صحابی ہے اور کا شرف ایک ایسا شرف ہے کہ الدنيا کا اور کوئی شرف اس کا مطابلہ نہیں کرسکتا اس کی دلیل رسول اللہ صدقی حديث ہے لا تصبوا احد من اصحابه فلو ان احدكم انفق مثل احد ذهب لما بلغ مدة احد مدان صیفه مره بعد میرے کسی صحابی کو سب کو شتم نہ دینا ان پر جرا نہ کرنا انہیں گالی مت دینا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم لوگ اگر بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو اور ایک صحابی صرف ایک پاؤ کھجورے خرچ کر دے تو تم اس کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتے بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے میرے صحابی کے سواب کو نہیں پا سکتے جو ایک پاؤ کھجورے خرچ کر یہ فرق کیوں ہے خرچ وہ بھی ہے اور خرچ یہ بھی ہے وہ صرف پاؤ اور کھجورے ہیں اور یہاں سونا کروڑہ ٹن بہت پہاڑ کے برابر جو چھ سات میل کے ٹور عرض میں پھیلا ہوا ہے کتنا بڑا پہاڑ اتنی مقدار میں سونا خرچ کر کے ان صحابہ کے مقام کو تو نہیں پا سکتے جو ایک واقف جو ہے خرچ کر دیں نفع یہاں بھی ہے اور وہاں بھی ہے وہاں نفا کم ہے یہاں زیادہ ہے لیکن یہاں امرے فارغ کیا ہے فرق کی اساس کیا ہے صحبت کا شرط صحبت کا شرط بلکہ تقدو میں سہبت اور زیادہ اشرف ہے جن کو زیادہ صحبت حاصل کیونکہ نبیر اسلام نے یہی الفاظ ایک بار اس وقت ارشاد فرمائے تھے جب خالد بن ولید نے ربیع لان ہو عبد الرحمان عوف رضی اللہ عنہ ہو کی شان میں کوئی گستاخی نہیں دونوں صحابہ دونوں کو صحبت کا شرف حاصل لیکن خالد بن ولید جنگ احو کے بعد اسلام لائے اور عبد الرحمن اوف صابقین اولیم میں سے صحابی دونوں ہیں لیکن انہیں صحبت کا شرف زیادہ حاصل عبد الرحمان بلکہ اشرف مشرہ میں سے ان دس صحابہ میں سے جن کو دنیا میں جنت کی مشارت دی گئی جن میں خلفائے اربع عبد الرحمن اوف سعید ابن زید ابو بیتابن جرا صادر ردی لال یہ سارے صاحب ان میں ان کا نام تو خالد بن ولید نے جو کہ اللہ کی تلوار نبیرہ اسلام کے صحابی انہوں نے کہاں کہاں اسلام کا پرچم ہرا دیا لیکن عبد الرحمن شان میں کوئی لفق کہہ دیا جو معیوب تھا تب بھی رسوم و رسم یہی فرمایا کہ لا تو سب نے صحابی میرے کسی صحابی کو گالی مت دو اے خالد اور فرمایا کہ اگر تم بہت پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو ان کے ایک پاؤ کھجورے خرچ کرنے کے مقام کو حاصل نہیں کر سکتے اس سے دادا کریں کہ شرف صحبت کتنا مبارک ہے. صحابی دونوں ہیں لیکن عبد الرحمن عوف کو زیادہ صحبت حاصل ہے لہذا کو زیادہ اللہ کے اجر و سوال کے مستحق تھا اور غیر صحابی بھی اگر احد پہاڑ کی برابر سونا خرچ کر دے تو کسی صحابی کے دفتے تک وہ نہیں پہنچ سکتا یہ شرف سہمت ہے عبداللہ بن عباس کا قول ہے رضی عنہ اور ایسا قول اپنی رائے سے نہیں کہا جا سکتا اس قسم کا قول اس عمر کا مطابی ہے کہ اس کی اساس اللہ کی بھائی فرمایا کرتے کہ, کہ لا احد تصو رسحاب رسود اللہ السلام. کہ نبی اسلام کے کسی صحابی کو گالی مت دو کسی صحابی جس کو شرف صحبت حاصل ہے غالبت دو لمقام احدهم ہندسا غرسول صلی اللہ علیہ وسلم خیر, خیر من عمل احدكم اللہ خیر بن عامل عہد کن اربئی رسرا سبز اللہ کی قسم کسی صحابی کا نبیر اسلام کے ساتھ ایک لہدہ کی صحبت ایک لمحے کی صحبت تمہاری چالیس سال کی عبادت سے افضل بلکہ ایک قول میں عمر کے الفاظ ہے کہ پوری عمر کی عبادت سے افضل اور بعض جگہ یہ الفاظ بھی ہمارے دنیا کہ بناؤ اور عمرہ نو ہے کہ اس شخص کو عمرہ نوہ مل جائے دون اسلام کی عمر مل جائے ساڑھے نو سو سال اور ایک صحابی کا نبیر اسلام کی صحبت میں گزارا ہوا ایک لہذا تین بھی ہے عمر نوح کی عبادت یہ شرف اس وقت یہ شرف اس وقت رکھا اسی لیے بعض علماء کے اقوال اس تعلق سے بہت بڑی تبدیل کے حامل سارے صحابہ عادل نے امام نوبی رحمت اللہ علیہ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کی عدالت پر پوری امت کے اجماع کا دعویٰ کیا پوری امت کا اجماع اس بات ہے. پر تھا اور اجماع امت شرعی دلائل میں سے جس طرح کتاب اللہ شرعی دلیل ہے سنت رسول اللہ شرعی دلیل ہے اس طرح کسی مسئلے پر امت کا اجماع یہ بھی شرعی دلیل ہے قوی دلیل ہے اور پیغمبر اسلام کی حدیث بھی ہے کہ میری امت گفراہی پر اجماع نہیں کر سکتے گفراہی پر متفق نہیں ہو سکتا یعنی اجماع امت کو نبیر اسلام کی تائید حاصل امام نووی رحمۃ اللہ نے ابن حضر اسلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری امت کے اجماع کا دعویٰ کیا حقیب بغدادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ سارے صحابہ عادر ہیں آدر کیوں ہیں بسا عظیم اللہ ہے لے کہ ان کو اللہ نے عائد کرایا ان کی عدالت کسی اور نے بیان نہیں کی اللہ پاک نے بیان کی قرآن کی اٹھا کے دیکھ لی الاقوم صادق ہوں یہ سارے سچے یہ کامیاب ہونے والے یہ سچے ہیں پکے قرآن بار بار ان کا تذکیہ دے رہے ہے کہ وہ عادل اس لیے ہیں کہ ہمارے منگا تو ہے ہی ہے مگر ان کو اللہ نے عادل قرار فرار ہے اور آگے فرماتے ہیں کہ اگر ان کی عدالت کے نصوص کتاب و میں نہ بھی ہوتے جو گواہی اللہ نے دی ہیں اور پیارے کے نے دی ہیں اگر وہ رحصوص نہ بھی ہوتے تو صحابہ کی پوری تاریخ ان کا عقیدہ ان کا قوی ایمان ان کی ہجرت ان کی نفرت ان کا مضبوط ایمان ان کا عمل جانوں کی قربانی مانوں کی قربانی اسلام کی خاطر مال کو چھوڑے ہی چھوڑے لیکن خونی رشتے بھی توڑ دی یہ ساری چیزیں ان کی عدالت کے لیے کافی اب ادھر راضی بڑی چوٹی کے محدث جن کے بارے میں یہ قول سنتے رہتے ہیں کہ فرمایا کرتے تھے مجھے ایک لاکھ حدیثیں اس طرح یاد ہے زبانیں جس طرح ایک بچے کو کل ہو احد یاد ہوتی اتنی پائے کی اور چوٹی کے محدث وہ فرمایا کرتے تھے کہ ادار عہد جنتا کی سو میرا ساد رسود اللہ علیہ وسلم فلم انحو زندگی اگر تم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ انداہ کے در عمر کے کسی ایک صحابی کی سامنے گستاخی کر رہے تو جان دو اور گواہی دو کہ وہ زندید زندید کیوں ہے اس لیے کہ صحابہ کا طبقہ وہ پہلا طبقہ ہے جنہوں نے اس وہی پر علم کو لیا ربیر اسلام اور آگے منتقل کیا یعنی نبی الاسلام اور تابعین کے بعد جو واسطہ ہے وہ صحابہ کا اور اگر صحابہ کی عدالت سات ہو جائے تو کیا دین قائم رہے گا جو طبقہ اولہ ہے دین کا حامل اس دین کو حاصل کرنے والا اور دین کو علمن و امن کے امبل اسلام سے سیکھنے والا اور آگے منتقل کرنے والا کسی کی عدالت ثابت ہو جائے مجروح ہو جائے یہ تو سیدھا سیدا دین پر تائن پھر دین کہاں کائم رہے گا پورا ایک طبقہ بیچ میں اگر حضر ہو جائے یہ تائن تو دین پر ہے یہ صحیح ہے یہ حملہ رسول پر نہیں یہ حملہ دین پر ہے اللہ کی پہلی پر ہے کتاب و سنت پر ہے کیونکہ دین ہمارا سنت سے ثابت ہوتا ہے اور سند کا پورا ایک طبقہ اگر ساقد العدالت ہو جائے سارا دین گر گیا سات ہو گیا ہے. یہ تھا یہ تار صحاب رسول پر نہیں ہے بلکہ اس آڑ میں ادا کے دین پر یہ مقام صحابہ ایک کا ہم آگے چل کر اور نصوص پیش کریں گے موضوع جو رکھا گیا ہے آج راجا صحابہ صحابہ کے اس مقام کے وعدے ہونے کے بعد جو صحابہ کے مابین اختلافات رونما ہوئے جنہوں نے آگے چل کر جنگوں کی شکل اختیار کر لی پہلی بات تو یہ کہ یہ مشاجرات اور یہ اختلافات اصل اسلام کے بارے میں نہیں تھے ان کا محور کوئی اعتقادی امور نہیں تھے دینی امور نہیں تھے توحید نہیں تھی نویل اسلام کی رسالت نہیں تھی نماز نہیں روزہ نہیں تھا حج نہیں تھا فکی مسائل نہیں تھے پورا دین ان سارے صحاب کے دعوے اصل شکل میں موجود تھا عقیزے کے مسائل توحید کے مسائل نماز روزہ کے مسائل ارکان اسلام کے مسائل ارکان ایمان کے مسائل سارے کے سارے اصل شکل میں ان تمام طلقات کے ہیں محفوظ اور موجود تھے ان میں کوئی اطراف نہیں اکتا دکھا مسائل میں جزئی اختلاف وہ ایک الگ ہے وہاں بھی دلیل طلب کی جاتی اور دلیل وعدے ہونے کے بعد اس کو قبول کر لیا جاتا جیسے عبداللہ بن عباس اور سیا جاب وزیر عنہ عنہما کے مابے ایک عورت کے حج کے مسئلے میں اختلاف ہوگی کہ ایک عورت حج کے لیے آتی ہے اور طواف افادہ کر لیتی طواف افادہ کے بعد اس کو شری ادھر آ جاتا حج پورا ہو چکے ہے اب اس نے اپنے گھر لوٹنا ہے اور گھر لوٹنے سے قبل اس پر طواف بدانا فرض ہے الوداعی طباف وہ بھی کرنا فرض ہے طوافی افادہ کر چکی ہے اب شری ادھر آ گیا طواف مذا کرے یا نہ کرے زائد بن ثابت کا موقف تھا کہ طواف مذا کرنا فرض ہے انتظار کرے گی رکے گی اور تواف مذاق کر کے لوٹے گی بن عباس کا موقف تھا کہ طواف افادہ وہ کر چکی ہے تو اب اس ادھر کے بعد طواف مذاق کی فرضی ثابت ہو جاتی دونوں اپنی رائے برقائم تھے یہ خلاف بکہ میں روا ہوا اور ہوا. بن عباس زید بن ثابت کا موقف قبول کرنے پر تیار نہیں تھے حالانکہ زید بن ثابت استاد ہے اور گنڈا ان کے شگرد ہے ایک بار سید میرے ساتھ اپنی سواری سے اترے اور عبداللہ عباس نے سواری کے لگام پکڑی سید نے روکا کہ تم ایسا نہ کرو یہ میری سواری مجھے خود اس کو باندھنے دو پر میں نہیں ہاں کا دفن میں اوڑامار ہے نا ہم اپنے اوڑامار بشائے کا اسی طرح احترام کر دیں یہ سواری میں پکڑوں گا اور میں اس کو باندھ کروں اور میں آپ کو پیش کروں گا پہلے کتنا احترام اتنے عزت لیکن شرع مسئلے میں اختلاف ہو گیا اور دلیل پر مبتلے ہیں ان کے مواقع کو قبول کرنے پر امادہ نہیں ہے حتیٰ کہ مدینے آ گیا اور مدینے نے ان صحابہ سے اور ان مہادم و مدین سے رجوع کیا جن کے پاس علم تھا انہوں نے علم دیا کہ نبی رحمان نے فرمایا تھا کہ عورت اگر طوافی افادہ کر چکی ہو بعد میں شری نظر آئے تو طوافی ودا کی فردیت ساتھ ہو جاتی ہے وہ توافے بدا کیے بغیر اپنے گھر لوٹ سکتی ہے اس کا طواف افارہ ہی طواف بذا کے طور پر لے لیا جائے گا اس پر محمول کر کے اس کو اس کا ادر دے جائے گا اور بغیر طوافے بدا کے وہ اپنے گھر لوٹ سکتی ہے دلیل صاحب نے گئی دونوں نے اسے قبول کر لیا اس قسم کے ڈی سی واقعات دیتے ہیں تو کے صحابہ جو آج کا موضوع ہے اس کا تعلق مختلفی مسائل سے نہیں نا احتجاقی مسائل سے بلکہ کچھ سیاسی امور کی بنا پر یہ اختلافات روڈ مانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود رہے ایک عجیب امن و عقیت کا دور تھا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد او بک شدیر رضیلان ہو خلیفہ بنے علا منہاج نبو اور ان کی خلافت دو سال اور تین ماہ تک جاری رہی یہ بھی امر و سلامتی کا دور تھا ان کے بعد عمر کے شدید کی تعمیر سے عمر بن خطاب امیر المومنین بنے اور ان کا دور بھی دس سال اور چھ مہینے قائم رہا یہ بھی سلامتی کا آفیت کا ادن کا فتوحات کا اور غلبہ اسلام کا دور تھا کس دور میں کفر کی دھجیاں میں دی گئی انگریزوں کو اعتراض کرنا پڑا کہ ایک عمر اگر اور پیدا ہو جاتا تو پوری دنیا پر اسلام کا پرچم پرچنڈا رہا رہا. آج ہی دنیا کے فاتح اور ان کے بعد عثمان فن رضی اللہ عنہ امیر منتخب ہوئے عمر خطاب رضی اللہ عنہ اپنی آخری وقت میں چھ صحابہ کی شورا جو ہے وہ متعین کر گئے تھے ان کو ایک انتہائی ناقص الکر شخص نے کہا ہے کہ یہ ایک پہلا انتخابی حلقہ تھا جتنا دلہ ہوئی طرح چھ چوٹی کے صاحبہ اہل رائے اس کو انتخابی حلقہ کہتے ہیں ہو آج کی جمہوریت کے جو انتخابی حلقے ہیں اسے دشمیر دیتے ہیں حیا نہیں آتے انتخابی حلقوں میں بنگی چرسی سب ووٹ دیتے ہو سب کا ووٹ برابر اس انتہائی اسلام سے متصادم جو اسلامی جو اسلامی جو شورا کا مکان ہے اس کو اسے تشمی دیتے ہیں ہر میں یہ تو اس وقت کی کریم تھے یہ چھ صحابہ اس وقت کی کریم تھے جن میں سے اکثر کا تعلق اشرا مبشرہ سے کریم تھے اس وقت لوگوں نے کہا امیر عمر سے کب عبد اللہ عمر کا نام بھی اس میں شامل کرو تو اس ڈر سے کہ لوگ بعد میں پیدل نہیں کریں کہ اپنے بیٹے کو یہ عہدہ دے گا حالانکہ اہل سے مستحب تھے صحابہ کے نام میں بعض صحابہ کو چھوڑ کر سب سے زیادہ سنت کی اتباع کی شہرت عبد عمر کے پاس تھی اہل سے مستحب تھے اس ڈر سے کہ کوئی انگلی نہ اٹھائے اقربہ پر بڑی کی یا اپنے بیٹے کو اڑا دے گا بڑی خوبصورتی سے ٹال گیا کہا کہ عبداللہ کو چھوڑ دو اس کو تو طلاق دینی نہیں آتی ایک دفعہ طلاق دے رہی تھی نا اپنی بیوی کو حیض کی حالت ہے اور وہ اس کو طلاق تلاق دینی نہیں آتی اس کو اتنے اہم منصب پر فائز کرو کتنی خوبصورتی سے مسئلے کو ٹالا لیکن یہ کہا کہ جب یہ چھ افراد کی شورا بیٹھے تو عبد کو ساتھ بٹھا لینا لیکن اس کی رائے کوئی نہیں ہوگی مشورہ دے سکتا ساتھ بٹھا لینا لیکن مشورے میں شامل تو ہو سکتا ہے اس کی رائے کی تفویض نہیں ہو سکتی اس شورا نے جناب عثمان عثمان زنی رضی اللہ دیرانوں کا انتخاب کر لیا اور لوگوں نے ان کی بیعت کر لی اور تقریباً بارہ سال تک ان کی خلافت کا دور اس کے بعد اس بان ذنی کی شہادت افسوسناک واقعہ ہوا اور یہ ہے فدروں کے دروازے کے کھلنے کی ابتدا یہودی جو تمام مارکوں میں اپنی شکست فاش سے انتہائی مبہود اور پریشان تھے ان کو ضلعت رسوائی اور ایک ایسی ایسا خزران واحد ہو چکا تھا کہ جس پر وہ بڑے پریشان حتیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ سلم نے جو ان کے قبیلے تھے نبی اسلام کے دور میں ان تمام کو فتح کر لیا بلکہ رسول اللہ سلم نے فرمایا کہ میں میری یہ کوشش ہے کہ میں یہودیوں کو جزیرہ عرب سے نکالوں دبیر احلام کے دور تک جو ان کے قواعد خیبر بن نذیر بنو قینوقات بنو قریضہ ان تمام پر ایک حملہ کرنے کے بعد یہودیوں کا یہاں سے صفایا کر دیا گیا اور یہ سارے علاقے اسلامی مملکت میں شامل ہو گئے زمین کی فتوحات ہو گئیں لیکن جزیرہ عرب میں یہ باتیں تھے امیر عمر کے دور میں ان کو جزیر عرب سے بھی نکال دیا گیا یہ قدران اور ذلت وہ برداشت کیسے کرتے مستقل ہو کس ایک پلاننگ اور تعمیر مصروف سے کس طرح اسلام کو نقصان پہنچائے اور یہودی ایک بڑی پلاننگ کرنے والی قوم ہے اور بڑی تفتیق کرنے والی قوم ہے. اسلام کے خلاف ان کا حتم چھپا ہوا نہیں ہے قرآن بھی اس بات کو بار بار بیان, بیان کرتا کے بڑن سر بران کر یہود و سارا ہت ست میں یہودی اور عیسائی کتنے میٹھے بن کر آ جائے لیکن وہ کبھی تم سے راضی نہیں ہو سکتے وہ ایک ہی شکل میں راضی ہوں گے کہ تم ملت یہود کی استفاع کرو اسلام چھوڑ دو پھر خوش ہو ورنہ جو مردی کر لو یہ قوم خوش ہونے والی نہیں غصے کے بنا اپنی انگلیاں کو پر کاٹتے ہیں جن کا جو حق دور ٹینا ان کے چہروں پر نمایا ہے اور جو دلوں میں چھپا ہوا وہ آپ نہیں جانتے وہ میں جانتا ہم نے بیان کر دیا کہ وہ ٹینا بہت گہرا اور بہت ہی اندر تک اس کی جڑیں جو ہیں وہ پھنسی ہوئی ہیں یہود تو مستقل یہ پلاننگ میں مصروف تھے تو جو ایک شخو تیار کیا گیا یمن سے عبداللہ بن سبا یہودی تھا اسلام کا نام لے کر اسلامی صفوں میں شامل ہو گیا اور یہ ہے ایک کمزوری بہت بڑی اسلام کو کبھی دشمنوں سے نقصان نہیں پہنچا ہاں کوئی دشمن مسلمان کے روپ میں آ کر تباہی سکتا اور بربادی پھیلا سکتے ہو اس کی مثالیں موجود ہیں جس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ اس سے خطنے کا دروازہ کھل گیا عبداللہ بن صبا یہودی تھا یمنی تھا اور خلافت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں یمن سے مدینہ آ اور آہستہ آہستہ لوگوں کو خفیہ طور پر عثمان غلی کے خلاف بھڑکاتا رہا حتیٰ کہ کچھ لوگ اس کے حمایتی بن گئے اور یہاں تک نوبت آ کہ مجالس تک میں بات شروع کر دی محمد المسلمین کے جناک ان کے بھارت اور جب اس امر کا انکشاف ہوا تو ان کو طلب کیا گیا اور دلائل کی فٹ ان پر قائم کی گئی دلائل کا کوئی جواب نہیں چنانچہ اس کے بعد بھی جب دیکھا گیا کہ اپنی حرکتوں سے یہ باز نہیں آتا تو ان کو پھر قہر مدینہ مربرہ سے خارج کر دیا گیا اور یہ شخص مصر چلا گیا بسر میں ایک علاقہ تھا جو سانشی عناصر کی آواز کا تھا وہاں کے لوگ شیطان حسلت اور سانشی ربد بن ان سبا کو ایسے ہی لوگوں کی تلاش دی ان کے پاس پہنچ گیا اور وہاں اس کی تحریک طاقت پکڑ گئی اور پھر یہ لوگ یہ قوت لے کر منیہ الحمد نورا میں آ گئے اس ماں میں فن افضل عائد جن کی خلاف ہم کا آخری دور تھا صحاو مشورہ بھی دیا کہ اس شرزمہ کو اس گروہ کو کیوں نہ ہم قتل کر دیں اور کتاب کے ذریعے ان کا خاتمہ کر دیں اس معنی کا ہو اس بات کی توقع رکھے ہوئے تھے کہ ان کو دلائل کی ہم بات دیں گے اور درائل ابراہیم سے ہجرم قائم کر کے ان کو منوا لیں گے یا تو قتل و حالت گر کا فتر پبارہ کیا یہ ایک امرے معنی تھا اس بانسان ہوگی سوچ تھی جس میں تحمل اور بردباری تھی کہ ان کو موقع دیا جائے ان کو موقع دیا وہاں سے ہجت اور دلیل قائم کرنے کے مواقع آتے رہے ان کو بلایا گیا طلب کیا گیا ان سے مرادرے ہوئے ان سے گفتگو ہوئی اور گفتگو کے میدان میں بالکل یہ لوگ آج اور کلناش تھے دلائل سے آری رہی تھی لیکن چونکہ یہودی فصلت تارپرما تھی اس ساری تاریخ میں لہذا اپنے شر پر قائم رہے دلائل تو انہوں نے سمجھنے نہیں تھے اور سمجھتے بھی کیسے ایماندار بھی نہیں تھے ظاہری طور پہ ایمان کا ایک گنڈوا تھا باطنی طور پر قطرنگ ایمان نہیں تھا یہودی خسمت لوگ تھے اور کچھ بولے بھالے لوگ ان کے جھانسے میں آ چکے تھے امیر امن مسمان خبر دلان ہو کسی بات پر قائم اور ثابت رہے اور اس بات کی امید تھی کہ یہ لوگ سمجھانے سے سمجھ سکتے ہیں آج نہیں تو کل کل نہیں تو مہینے بعد تو ان کو قتل کر کے خطرے کا بازار نہ کیا ان کا مطالبہ کیا تھا مطالبہ یہ تھا؟, تھا کہ اسمان خبر ادراج ہو اپنا عہدہ چھوڑ دو ایک حاکم کی خیر خواہ ہونی چاہیے اس کو عہدے سے معذور کرنے کا مطالبہ نہیں ہونا چاہیے اب انسان دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ اس میں خرابی بھی اس کو ہدایت دے دو اور اگر تیرے علم میں یہ ہدایت کا مسائل نہیں ہے تو اس کو اپنے نظام کے تحت تبدیل کر دو اپنے امر سے اپنے فیصلے سے لیکن تبدیلی کے لیے فطر اور فساد کا بازار گرم کرنا کہ اسلامی قوانین کے خلاف اس معنی سمجھی میں تو معذولنے کا مطالبہ تھا تو آپ ایک طرف چاہتے کہ فطرہ نہ ہو دوسری طرف آپ خاموشی سے معذول ہو جاتے لیکن نہیں معذول ہونا بھی شریف فوائد کے خلاف محض وادیوں اور لوگوں کے مصالفے پر ایک امیر یا خلیفہ اپنا عہدہ چھوڑ دے اسلامی تعلیمات اور پورا کے خلاف عثمان صدی کیسے چھوڑتے رضی اللہ عنہ انہوں نے جمبل اسلام کی حدیث سن رکھی تھی کیا عثمان ان اللہ سی تم نصوبہ تمیز تھا عثمان تمہیں اللہ رب العزت ایک قمیص پہلائے گا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہرائے گا اور لوگ چاہتے کہ تم اس قمیص کو اتار دو فرا تباہ حتیہ کر ل اس قمیص کو اتارنا نہیں تھا یہ قمیص صلافت کی تمیز یعنی پیغمبر اسلام کی طرف سے عثمان غیر نظر کے خلیفہ بننے کی پیش گوئی ہے اس حدیث صحیح سے ان لوگوں کا قول رد ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ خلافت کا پہلا نمبر علی بن میں نے پال کر دینا تھا پیغمبر اسلام کی اس حدیث کا رستار کیا ہے آپ ان کی خلافت کی خبر دے رہے اور خلافت حد تھا کیونکہ آپ فرمار ہیں کہ لوگ کوشش کریں گے اس کمیز کو اتارنے کی لیکن تم نے اتارنی نہیں ہے شہادت قبول کر لینا اللہ کے پاس چلے جانا پہنچ جانا موت کی صورت میں لیکن وہ کمیز نہیں اتار اس ماں نے فرض لانوں کا یہ موقف اور یہ عمل اتباع سنت کی بڑی عمدہ نثار موت قبول کرنے اور بالکل ایک پورانہ عمری میں پورانہ سالی میں اسی سال سے زائد روپیے عمر کی پورا سے بال اپنے اس مطالبے پر بڑھائے میں اس شر پرتائے میں دلیل و حجن کے مقابلے میں وہ بالکل خاموش اور صفر تھے اور وہ چاہتے تھے کہ اس مطالبے میں شدت آ جائے کس وقت اسلامی لشکر مدینہ سے باہر ہے اور مختلف علاقوں میں جہاد ہو رہے ہیں فتوحات ہو رہی ہیں ان کے لوٹنے سے قبل ہم اپنے شر کو ظاہر کر دیں جب حج کا موسم شروع ہوا اور صحابہ کے حج کے لیے مدینہ تھے چلے گئے مکہ مکرمہ اور اکثر لوگ جب چلے گئے مدینہ تقریباً لوگوں سے خالی ہو گیا اس وقت ان کو اپنی اپنا وار کرنے کا موقع ملا رات کی تاریکی میں جب لوگ سو رہے تھے اور یہ ایک امید قائم تھی کہ دلیل و حجت کی زبان ان پر کار کر سابست ہو سکتی ہے آج یہ تو کل مان جائے گی لیکن ان کے سینوں میں چھپا ہوا شر سمجھانا جا سکا تو جب رات لوگ اپنے گھروں میں سو رہے تھے اور بیشتر لوگ حج کے لیے پکا مکرمہ جا چکے تھے تو ان کو اپنا وار کرنے کا موقع مل گیا رات کی تاریخی میں یہ اسماندین کے گھر میں کود گئے اس وقت آپ جاگ رہے تھے پرانے پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور انہوں نے حملہ کیا پر حملہ کر کے آپ کو شہید کر کرا حتہ کہ وہ خون قرآن تک پہنچا قرآن پاک پر بھی لگا اور یہ ہے فجروں کے دروازے کے کھلنے کی اقتدار کھل خریمت المسلمین کی شہادت کا واقعہ خلیفہ شہید کر دیے گئے اب یہاں تاریخ بڑی طویل ہے. اور میں اکثر باتیں چھوڑ دیتا ہوں جو اس وقت ہماری موضوع کا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سے ایک اختلاف ہو ایک نقطہ جس پر اختلاف ہو گیا صحابہ کے طور کے رو گیا خلیف ربی طالب ربی لان ہو خلیفہ بنا دیا گیا اور لوگوں نے آپ کی بحث کر لی اختلاف ہوا کچھ کی رائے رائفی کہ تلحا خلیفہ بنے کچھ کی رائے رائفی کہ ساتھ میں وقاع خلیفہ بنے اور کچھ کی رائسی زبیر ابن عوام خلیفہ بنے اور پشکرے علی بن علی وفال ہودی رانوں کے حق میں تھی لیکن زبیر طلحہ انہوں نے انکار کر دیا اور سال میں وقاص تو بالکل تعلق تھے بالکل لا تعلق, بلکن لا تعلق, بلکن لا تعلق ان کا پورا آگے میں, میں, میں, میں, میں آپ کو سنا ہوگا کہ وہ ان صحابہ میں تھے جو ان اختلافات سے بالکل تعلق ہو گئے اور کچھ لوگوں نے کہا کہ آپ کسی کا ساتھ دیں جو, جو ان کا ساتھ نہیں ہے ان کا ساتھ دیں تو میں اپنی مسئلہ انتہائی مشروح ہے اور میں اس کتار میں شامل نہیں ہو سکتا ایک شرط میں شامل ہو سکتا ہوں کہ ایسونی سیفن لہو عینا نے بصیرانی پنسان یو مجھے ایک ایسی تلوار لا کر دے دو جس تلوار کی دو آنکھیں ہوں اور ایک زبان وہ تلوار دیکھ سکتی ہو اور بول سکتی ہو وہ تلوار دیکھے کہ فلاں مومن ہے اس کو چھوڑ دوں اور فلاں کیا پھر اس کو قتل کر دوں وہ بتائے مجھے کہ فلاں کو نہیں مارنا اور فلاں کو مارنا پھر میں شامل ہوتا ہوں مرنا نہیں بالکل لا تعلق رکھوں علی گڑھ نبی طالب دینا وہ بھی شروع میں اس منصب کو قبول کرنے پر امادہ نہیں تھے لیکن لوگوں نے اصرار کیا انتہائی اصرار کے بعد انہوں نے اس منصب کو قبول کر دیا اور قبول کرنے کے بعد اسلاقی جو سرونما ہوا وہ یہ تھا کہ ایک رائے یہ تھی جن میں طور اور عوام اور ہما شامل تھے کہ کتنے عثمان کا احساس لیا جائے اتنے بڑے اسلام کے خلیفہ پیغمبر اسلام کے دوہرے تعباد بلکہ دونوں بیٹیاں جب فوج ہو گئی تو پیغمبر اسلام نے فرمایا تھا اگر میری تیسری بیٹی بھی ہوتی تو عثمان فنی کی نکاح میں دے دی کتنا اونچا پتا ایک دفعہ نحمد علیہ السلام تشریف فرما تھے اور آپ کی پلوں سے کپڑا اٹھا ہوا تھا امرک صدیق آئے کپڑا اسی طرح رہا عمر بن خطاب آئے اسی طرح رہا عثمان غنی آ گئے آپ نے اپنی پیڑوں کو ڈھانپ لیا اور آگے پردہ کر دیا عائشہ نے پوچھا اس بار کو ڈوٹ کیا تھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا امرک صدیق کی آمد پر نہیں کیا عمر بن خطاب کی آمد پر نہیں کی عثمان دھنی پر ایسا آپ نے کیوں کیا میں کلا تست ا تستا ہی میں نے بنایا میں ایسے شخص کی حیا کا احترام کیوں نہ کروں جس شخص کی حیا کا احترام سارے فرشتے کرتے ہیں یہ کروڑا اربوں فرشتے جس شخص کی حیا کا احترام کرتے ہیں میں اس کی حیا کا احترام کیوں نہ کروں وہ اس بار حی جن کو نبیر اسلام نے بار بار جن کی مشارتی تھی اور آخری بار تو یہاں تک فرما دیا کہ ماضمرہ عثمان ہے ما دلا بادل عثمان آج کے بعد تم جو مرضی عمل کرو تمہیں نقصان نہیں ہو یہ تذکیہ ہے اس کا معنی یہ نہیں کہ جو مرضی کرتے پھر نہیں اس کا معنی یہ کہ عثمان ہمیں اب بنا کر نہیں سکتا معاشیت کرے ہی نہیں سکتا یہ تذکیہ ہے اس علام الروب کی طرف سے. کیونکہ پیارے پہ حمر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں وہ اللہ کی وہی کی روشنی دکھا یہ اللہ کا فرمان اللہ کو لا رہا عثمان ثنی روی لان ہو ان کا خون بڑا محضر ہے جب وہ صلح کی بات کر رہے اہل پکا کے پاس گئے تھے خدیبیہ کے موقع پر اور یہ بات مشہور ہوگی کسی طرح کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے تو رسول اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کا انتظام دینے کے لیے چودہ سو صحابہ یا پندرہ سو صحابہ سے بیت لی موت کی موت کی بیٹ لیساس تو سنت ہے رسول لکن اسلام حالانکہ بان یہ حدے تھے اور دوسری طرف دشمن مسلح تھا اور چاروں طرف سے خلیفوں میں گھرا ہوا تھا اور اس ساری اسلام کی کریب ایک عثمان غنی کی شہادت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے صحابہ سے موت کی بیٹ لی با یہ نہ ہوئے دل موت صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے موت کی قید کی تھی کہ یہاں ایک ایک کر کے بر جائیں گے اپنی جانوں کے نارے پیش کر دیں گے ورنہ پورے اہل مکہ سے اس وقت تک ڈرتے رہیں گے جب تک ان کا ایک شخص بھی باتی ہے جب اس بڑے خود اپنی جانے قربان کر دیں گے جو پوری مکہ بستی سے اسمانے غنی کے اس قطرتا کا ساتھ نہیں کر دیں جن کے ہاتھ کو رسول اللہ اپنا ہاتھ قرار دیا تھا اور یہ ان کی بیعت کا واقعہ عثمان غنی کا تز ہے یہ موت کی بیعت تھی جب سب صحابہ موت کی بیعت کر چکے تو آپ نے سمجھا تھا اگر عثمان زندہ ہوا اگر عثمان زندہ ہوا تو عثمان کی موت کی بیعت دے لیتا ہوں مجھے اس قدر ان پر اعتماد عثمان میری اس موت کی بیعت کا انکار نہیں کرے وہ ہے ایسا تز کیا ہے ایسی اعتماد کی مثال کسی شخص کی موت کوئی انسان اپنے زندہ لے لے کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے عثمان اگر زندہ ہے تو میری اس بیعت کا موت کی بیت کا وہ انتار نہیں کرے گا اتنا مجھے اعزمان ہے اسمان کا تو ایک رائے یہ تھی کہ اسمان رہنے کا انتخاب دیا خاموشی اختیار نہ کی جائے لیکن جہاں علی گڑھ مسائل دلانا ہو جو حاکم وقت تھے خلیفہ وقت تھے وہ باغیوں کی اس سورش کو جانتے تھے ان کی قوت کو جانتے تھے ان کی رائے یہ تھی کہ اس وقت فوری قصاص کی بات تیری مسلحت نہیں مسلحت کے خلاف فوری مسلحت نہیں جو اس وقت ان کی طاقت ہے اگر ہم ان سے الجھ جائیں لڑائی میں مصروف ہو جائیں تو پھر یہ الجھاؤ بہت پھیل سکتا ہے اور اس کی خطورت بڑھ سکتی ہے یہ تھی اشتہار اشتہار دونوں کا دو فریقوں کا ایک درویے صحابہ ان کے سب بہت سے لوگ تھے اور خاص طور پہ اس وقت ایک ہلکا شام کا بلکہ پورا شام ان کے گورنر امیر معاویہ تھے پورا شام امیر معاویہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر چکا تھا کہ یعنی میرے تعلیم ہو اگر ان باغیوں سے کسات کس نہیں لیتے تو آپ ہمارے خرید ایک دروی رائے تھی دوسری طرف یہ کہ خاص کی بات ہم کریں گے لیکن اس وقت پرینی مصلیحت نہیں اس کو ذرا وخر کریں گے اور بعد میں یہ بات کروں یہ ایک سیاسی نظر ہے جس کا عقیدے سے دین سے ففی امور سے کوئی تعلق نہیں دونوں کی سوچ ہے اور دونوں کی سوچ کسی عناد اور زد پر قائم نہیں کیونکہ ابھی آپ سن سکے کہ سارے صحابہ آدھے تھے اور کوئی عادل شخص متاثر نہیں ہو سکتا معد نہیں ہو سکتا اس کی جو سوچ ہوگی وہ اگر اس کے اشتہار پر قائم ہے تو اپنے اشتہار میں وہ مخلص ہوگا یہ الگ بات ہے جب دو فریق اشتہاد کریں تو ایک فریق کا اشتہار صحیح ہو سکتا ہے دوسرے کا غلط ہو سکتا ہے یہ الگ بات ہے لیکن یہ مسئلہ یہ ہے کہ دو فریق ہو دو دونوں عادل ہوں اور دونوں کسی مسئلے پر اشتہار کر لیں ایک غلط ہو ایک صحیح ہو تو جو غلط ہے اس کو اشتہار کا ایک اذر ملتا ہے اور جو صحیح ہے اس کو دو ہر ملتا ہے ایک اشتہاد کرنے کا دوسرا درست کرنے کا ہر حاکم یوفتی اور یوسف نبیر اسلام کی حدیث ہے ہر فیصلہ کرنے والا فیصلہ کرتا ہے اس میں دو یا غلط یا صحیح استاد الحاکم اختر فلح فلاح اضر الفاحد جغمبل اسلمار جب حاکم اشتہاد کرے اس میں غلطی کر جائے فیصلہ کرنے والا اشتہار کرے اس میں غلطی کر جائے تو اس کو اشتہار کرنے کا کوشش کرنے کا ایک سوال ملے گا میرے کسی صحابی کو میرے بعد گالی پت دینا میرے بعد تب میرے ایک دن بعد دو دن بعد نہیں قیامت تک یہ بعد ہی محدود نہیں ہے قیامت تک یہ ان کا جو عدالت کا معاملہ وہ قائم بتائے یہ ہمیشہ کے لیے مسئلہ حجت ہے کہ صحابہ کرام کسی جرہ اور کسی تعریف کے مستحق نہیں تو جو دو گروہوں نے اشتہار کیا اخلاق کے ساتھ اپنے اپنے علم بصیرت کے ساتھ اب یہ ضروری ہے مسئلہ حق تو ایک ہی ہوتا ہے ایک غلط کر جائے گا ایک درست کر جائے گے ہمیں اختیار نہیں ہم درست بھی غلطی کا فیصلہ کریں زمین اسلام کی ایک اور حدیث مامبر بہاری ہے اپنی کتابوں عقیدہ نے ذکر کی ہے ادھر وکیرا صحابی آنشک ہو جب میرے صحابہ کا ذکر ہو اپنی زبانوں کو لگا دیا کرو بند کر دو اپنی زبانوں ہم یہاں فیصلہ نہیں کرتے کہ حق پر کون سر فادل ہو ہم کیا کہتے ہیں اس سیاسی مسئلے میں دو گروہوں کا اشتہار تھا دونوں عادل ہیں دونوں طرف صحابی ہیں ہمیں کسی کی نیت پر شک نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک طرف غلطی ہو ایک طرف صحت ہو لیکن جنہوں نے غلطی کی وہ بھی اللہ کی طرف سے اجر کے بل ہیں کوشش کرنے کی گی پر جنہوں نے صحیح کہہ دیا کوئی اللہ کی طرف سے اجر کے بل ہیں ایک کوشش دوسرا درست سے حاضر یہ مسئلہ ہے اہل صنع کا موسم ہے اپنے آپ کو بچائیے سلامتی اور آسین کے راستے اختیار کی کیونکہ وبیر اسلام کے صحابہ ان کی دستاعی کرنا ان پر جڑا کرنا سب و کے ان کا نشانہ بنانا بندیتی اسلام پر کو ہے عید ابھی ملک وار سے بادل اور میں ایسے لوگوں کے ٹکڑ کا فتوا دیا ہے جو صحابہ کرام کو حضر نہ کرتے ہیں سروشتم کرتے ہیں کہ ان کو گالیاں دینا طرح سے کسی سیاسی نقطے میں اختلاف کی جگہ پر آگے چل کر جنگ بھڑک اٹھے جنگ جمل کے نام سے مارو یہ چھتی سینتی ہجری میں یہ مار کے ہوئے جنگ جن جمل کے نام سے اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ قتل ہوئے یہ ہم کہتے ہیں شہید ہوئے بہت سے صحابہ کی شہادت ہوئی اور سوچناک واقعہ ضرور ہے شہادت کے تعلق سے لیکن کسی کی ذات یہاں مجرور نہیں ہو رہے کیونکہ سیاسی نقطے پر دو فریقوں کا فیصلہ ہے اور فیصلہ کرنے والا مشتر ہے مفتی بھی ہو سکتا ہے مصیب بھی ہو سکتا اگر مفتی ہے خفا ہے تو اس کو ادر ملے گا اللہ کی طرف سے درست ایک اجتہاد کرنے کا اگر مصیب ہے اور درست بات جائے گیا تو وہ دوہرے ادر کا مسئلہ آگے چل کر ایک اور اختلافی نقصان ظاہر ہوا کہ بڑے اختصار سے کام لے ہو اور وہ یہ کہ کیونکہ اہم شان اور ایک بات یاد رکھی کہ جو جنگ جمل کا واقع ہوا ایک سیاسی نقطے پر اختلاف کی بنا پر ہم یہ کہتے ہیں کہ جو وکیل رائے صحابہ تھے اس طرف علی برالد اور ان کے خاص روفاخا اس طرف طلحار زبیر اور ان کے خاص روفاخا جو سارے وشرے میں جل رہے ہیں مشرے میں جل رہا اگر ان کی خطا تعصب کی بنا پر ہوتی دین کو قیامت کے لیے اللہ ان کو جنتی ہونے کی بشارت کیسے دیتا کیوں دے گا کیا اللہ کی علم میں نہیں یا آگے چل کر انہیں جان پوچھ کے ایک فاش غلطی کر دی ہرگز میں اور یہ بات موریم نے لکھی ہے کہ دونوں طرف در ایسے لوگ تھے سادہ لوگ یا مجرم ذہنیت کے دونوں طرف ابھارتے ابھارتے کچھ روفقار ابھارنے والے رم دے رہے والے کیونکہ یہ عبداللہ میں اور اس کا بیج مدینہ منورہ میں داخل ہو چکا تھا اور یہ لوگ اسلامی سگوں میں شامل ہو چکے تھے لہٰذا یہ بعید نہیں ہے و قیاس سے کہ اس جداد جنگ کی تحریک میں ان لوگوں کو بھی حصہ ہو نمایاں حصہ جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا بلکہ وہ اسلام کو مٹانے کے ہے دونوں طرف سے ابھارتے ہوں اور پھر ایک بغیر کسی ارادے کے ایک جنگ پھر چکی ہو جس میں اصل عمل دسل ان وقی رائے صحابہ کا نہ ہو بلکہ ان لوگوں کے ابھارنے کے بنا پر ہو جو اسلام کے دشمن تھے اور اسلام کو مٹانے کی تقریر کر چکے تھے تو دوسرا سیاسی مجھے یہ تھا کہ چونکہ اہم شام پنیر ماویہ کی بیگ کر چکے تھے ان کی خلافت کے دعویدار دار تھے جناب علی رضا فائغ الگ ان کو خط نکال کہ چونکہ اہل مدینہ میری خلافت متفق ہو چکی اور مدینہ برکت اسلام جب آج بھی میری اطاعت اور امتحاد قبول کر اس حلقے لکھانے کو یہ تھا ایک نقصہ جس پر اختلاف ہوا یہ بھی اشتہادی اخلاق جناب علی رضا کو موقع یہ تھا کہ مدینہ خلافت اسلامی کا مرکز ہے پوری دنیا میں جہاں جہاں اسلام ہے اس کو اس مرکز خلاف الاسلامی کے مرکز کے آگے انتظار اور اصاحت اور خصوص قبول کرنا چاہیے جب جانا چاہیے میرے معاویہ نے دیکھا کہ اس وقت اگر جناب علوم طالب کے فیصلے کی تنفیل ہو جائے کہ پورا شام بغاوت کر سکتا ہے کیونکہ اہل شام کو اس معنی صحیح رضی احمد خون کس کے ساتھ سے مطالبہ کر رہے ہیں کسی بنا پر انہوں نے امیر معاویہ کو چن لیا اور اگر اہل شام دیکھتے کہ ہمارے اس ساتھی کو امیر معاویہ کو ہٹا دیا گیا ان کا کر دیا گیا ان سے حضور کا مطالبہ ہو رہا ہے تو ممکن وہ نہ مانتے اور اس نہ ماننے کے بنا پر ایک اور جنگ پھر جن سکتی دردرک سوچ ایک سیاسی سوچ اور دونوں سوچ جو ہے ان کی بنیاد اصلاح پر ہے صدقیت پر ہے جناب علی بر صاحب کا موقف مطلب یہ ہے کہ پورے عالم اسلام کو مرکز اسلام کا انتظار قبول کرنا چاہیے اور جناب امیر واضح کا موقع مطلب یہ ہے کہ اس وقت اگر یہ کام ہو جاتا ہے اور میں امیر المین کے حکم پر معزول ہو جاتا ہوں تو اہل شام میں بغاوت بھرس چکی ہے اور یہ بغاوت پھر ایسی ہو سکتی جو کبھی نہ سمجھنے کا نام دونوں کی سوچ امت مسلموں کی خیر پائی یہ ایک استحادیت جس کو امیر باغیہ یہ کہہ کر ٹاننا چاہا اس کو مؤخر کرنا چاہا کہ اس کا بھی مناسب وقت نہیں جیسے علی بھی اخبار ہو کہ ساتھ آخر عثمان کو ٹالا کہ یہ مناسب وقت نہیں ایک حاکم ہاں اچھی طرح سوچتے ہیں کہ حالات کیسے آج کے گئے گزرے دور میں اگر مسلم لیگ نور کی حکومت آتی ہے تو نواز شریف اعلان کرتا ہے ہم سابقہ جو حکام تھے ان سے کوئی انتقام نہیں لے کہ وہ پارٹی کی حکومت آتی ہے تو ان کا سربراہ اعلان کرتا ہے ہم سابقہ حکومت سے انتقام نہیں لیں حالانکہ دونوں اپنے اپنے دور میں ایک دوسرے کی دھجیا کو گھیرتے ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوتے ہیں لیکن اس گئے گزرے دور میں بھی فوری طور پر آج کے حکام انتقام کی سیاست پر مائل نہیں ہوتے وہ تو خیر القرون تھا خیر القرون جس طرح اس معاملے کا ہوگی شہادت کے کسان کو جناب امیر ڈالنا چاہا اس طرح امیر مانیہ نے اہل شام کی بغاوت کے بھڑکنے کے ادیشے سے اس معاملے کو مؤخر کرنا چاہا لیکن جناب ابھی فال میں نے ارض کیا کہ جو لوگ ابھارنا چاہتے تھے اور کتنا پیدا کرنا چاہتے تھے کوئی سجنے پر پوری طرح آبادہ سے کہ جلگار ہونی چاہیے حملہ ہونا چاہیے اتنا سے لشکر کشی کی گئی اور جناب علی بن ماہر لشکر روانہ ہوا شام اہل شام سے قتال کے لیے رات میں میں کچھ مت بھیڑ اور چلتے چلتے جب شام کا رخ ان کا ہوا اور یہ اطلاع شام تک پہنچ چکی تھی تو جناب امیر مالی اپنا لشکر لے کر پہلے وہاں سے روانہ ہو گئے اور ایک مقام پر دونوں لشکروں کی مد ہو گئی اس مقام کا نام اس سے پھر یہ دوسرا بار کا جنگ سے کی صورت یہاں بھی سبب ایک سیاسی نقطہ ہے اس میں فریق ہے نے اجتہاد کیا اور جو بھی اجتہاد تھا علم بصیرت خیر خواہی حقم تعصب کی بنیاد پر جہاں بھی اجتہاد ہوتا ہے دو فریقوں کے معافی چونکہ حق ایک ہوتا ہے لہذا غلطی ایک طرف ہو سکتی ہے دوسری طرف سوار ہو سکتا ہے لیکن پیغمبر پیغمبل اسلام نے دونوں فریقوں کی عدالت جو ہے وہ واضح کر دی کہ دونوں کو اذر ملے گا ایک مختل ہے جنہوں نے کوشش کی ایک مسل کوشش کوشش ہو گئی اللہ تعالیٰ کوشش کرنے کا ادر دے گا دوسرا فریق وہ بھی کوشش کرتا ہے وہ صحیح ہو گئی ہوگئی اندر ابوالعزت ان کو صحیح جو ہے وہ کوشش کرنے پر ان کو ازر دے ہمارے ساتھ ایسا کوئی علم نہیں ہے کہ آج ہم پندرہ صدیاں گزرنے کے بعد کچھ فیصلہ کریں کہ کون سا گروہ حق پر اور صحابہ کرام کی جب بات آئے گی وہ سکوت کا تو نہیں سلف سالے کے مرض کا جملہ قیم اللہ نے اور دیگر سلف سالے انہوں نے مشاجرات صحابہ میں جو عہر صلاح کا بلاک مدر کیا ہے وہ سکوت کا قرآن بھی صرف اشارہ کر دل کا سب حالت لہا گھر کا سب بہت امر کا تم بہت سلو نے امنا کام ہوا یہ ایک گروہ تھا جو گزر چکا یعنی انمت محمدیہ سے پہلے گروہ گزرے یہ گروہ سے جو گزر چکا انہوں نے جو کمایا ان کے لیے اور تم جو کماؤ گے وہ تمہارے لیے ان کے کسی عمل کی بابت تم سے بالپوس نہیں ہوگی تم سے سوال نہیں ہوگا تم اپنی اصلاح کی طرف توجہ دو اپنے عمل کی طرف توجہ دو ایسا کار نہ کرو کہ جو لوگ گزر چکے ہیں ان کی طرف ہو ہوگا ان کے پیچھے اچھالو اپنی رائے اور نوزیے سے فیصلے کرو ایسا تم نہ کرو بلکہ اپنی اصلاح اپنی عقیت اپنے عمل کی درستگی کی اس پر توجہ دو تو جمال الصف یہ دونوں مارکے ان کی اساس ایک اشتہادی ساتھی بس ہونا ہے اس میں دو گروہ نے پوری بصیرت علم پر اخلاق کی احساس پر اشتہار کیا اشتہاد کی صورت میں دونوں امکان امکانیں جغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق ایک امکان ذرفی کا ہے دوسرا درستگی کا ہے لیکن دونوں صورتوں میں چونکہ اخلاق کار فروغ ہے یا اللہ کی طرف سے اجر گرے گا بال کے نسخہ ایک وہ لوگ ہیں جو پہمبل اسلام کی ہدایات کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنی رائے زنی کرے اور صحابہ کی ایک گروہ پر کیچڑ اٹھا لے اور ایک گروہ پر اسلام ترا بھی کرے جو معاملہ نقصان دے ہے یہ فرسٹری ہے اس کا نقصان دین پر میں نے ارض کیا کہ صحابہ کی جماعت دین کی اولی ہاں ملی تنظیم نے کے طور اللہ کے جمپر فون گزارا وحی سنی لی عمل سیکھا اور آگے منتقل کیا یہ ایک طبقہ پورا ایک طبقہ اگر یہ طبقہ مجرور ہے اور ساکت کو ادانہ ہے تو پورا ایک طبقہ دیش سے غائب ہو جائے گا پھر تابعین تک علم پر جانے کا وسیلہ اور کونسل ہوگا تعمر تک علم کیسے پہنچا صحابہ کے ذریعے صحابہ تک کیسے پہنچا اللہ کے دھرمبر کے ذریعے اندا کے دھرمبر تک کیسے پہنچا دویل عمین کے ذریعے دویل عظیم تک کیسے پہنچا اندا کے ذریعے تو ایک طبقہ کے بیچ میں غائب ہو جائے اس کی نفی ہو جائے یہ حملہ ان صحابہ پر نہیں بلکہ یہ حملہ دین اسلام پر ہے اللہ کی پر ہے قرآن پر ہے حدیث پر ہے اس کا نقصان آپ کو ہوگا صحابہ کو نہیں ہوگا عمر عمری نے ایسا سیکھا سے پوچھا گیا رضی رن ان کو خبر دی گئی کہ کچھ لوگ اوپر صدی کر عمر بن خطاب ربی رائے ہمارا کو بری رفار سے یاد کرتا انہوں نے کیا علمی جواب دیا کیا مبارک جواب دیا اور کہا کہ رائے کر ان قطع ہوں تو آراد اللہ اللہ خطرہ اجرو یہ وہ لوگ ہیں اور بکرو عمر جن کی وفات ہو گئی اور وفات سے ان کا عمل کا سلسلہ بند ہو گیا اب عمل نہیں کر سکے اور اللہ نے چاہا کہ عمل کا سلسلہ بند ہو چکا لیکن اجر کا سلسلہ بند نہ ہو اجر ان کو کیا مطلب ملتا اور قیامت مطلب ایسی جماعت موجود ہے جو شہر پر خاص طور پر اپنے سب و شرم کا مظاہرہ کرتی ہے اور کیا متعدد کرتی رہے کہ کتنا ادر کہ زندگی میں عمل کرتے رہے نیم و شار عمل ادر ملتا رہا فوٹ ہونے سے امر کا سلسلہ بند ہو گیا لیکن سواب کرنے اگر آپ کسی کی غیبت کریں گے کسی کو گالی دیں گے جس کی غیبت کریں گے جس کو گالی دیں گے اس کو اللہ کی طرف سے ادر ملے گا کی اس کی رسمت بھی درجات اور ان شاء اللہ کیا تک بڑھتا رہے گا درجات بلند ہوتے رہے گا نقصان تو بھی ہوگا اسلام کی حضیف ہے اتدرون من مفلس کیا تم جانتے ہو مفلس کو صحابہ نے عرب کیا کہ مفلس وہ ہے جس کو بعد درہم ادی مار نہ ہو روپیہ پیسہ نہ ہو پروایا کہ نہیں مفلس وہ ہے جس کے بس نیکیاں ہوں اور وہ نیکیوں کے ساتھ قیامت من کے دے رہا ہے دباو روزے حج ہے ابرے ہیں زکاتے ہیں صدقات ہیں جہاد ہے دیش باہر نے وہ نیکیاں لے کر لیکن اس طرح ہے کہ زرا بہارا وہ شاطا بہارا وہ ناپا بہار کسی کو مارا کسی کو تھپڑ مارا کسی غیبت کی کسی کو گالی دی کسی کو قتل کر دیا اس طرح ہے اس طرح وہ کیا ملے نیکیوں کے ڈھیر بھی ہیں اور شاسک کے مسائل بھی الجھاؤ اللہ تعالیٰ بلا لے گا اور جن کی غیبت کی جن کو گالی دی جن کو قتل کیا جن کا مال روٹا ان سب کو بھی بڑھا لیا جائے اور ہم دار عزت اس کی ایک ایک نیکی ان نے بانٹ دے گا ایک ایک نیکی بٹ گئی ان لوگوں کو دنیا کی زندگی میں سواد دیتا رہا قیامت کے دن بھی ان کو ان مجرمین کی ایک ایک نیتی مل جائے گی اور یہ لوگ بالکل صحیح دامن اور صحیح دست ہو کر جھنڈے میں گرا دیں گے پرما کہ یہ بفلس ہے مسکین ہے جو نیتوں کے ڈھیر میں تھے لیکن دنیا میں اپنی سب و شدن کی پالیسی تفریحی پالیسی فلاں کافر ہے فلاں مشرق ہے فلاں منافر ہے گالی دینا سب و شدم کرنا قتل کرنا مارنا مال پانا ان پرویشوں کی بنا پر اپنی تمام لیکیوں سے محروم کر دیے گئے بلکہ ان لوگوں کے گناہ ان کے سر پہ لاد دیے گئے لیکیاں ختم ہو گئی جھوٹوں کے گناہ اپنے سر پہ لے کر جہنم میں گرا دیے جائیں گے ہم یہ محرض اس عمل سے بخار آپ کا صحابہ کا نہیں صحابہ کی عدالت قانون تصرویہ کی عدالت بلکہ اللہ نے اختیار تک صحابہ اکرام کو ان کے مرحل کو ان کے عقیدے کو ان کی سیاست کو کجت بنا کر دیکھو فائن عام اور اگر یہ لوگ اس طرح ایمان لائے جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں پھر یہ ہدایت ہو ان کا ایمان میرے نزدیک تب قابل قبول ہوگا مسلم ہوگا جب ان کا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا بلکہ رسول اللہ سب نے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر صحابہ کے مرحل کو اپنے پیغمبر کے مرہل کے ساتھ جوڑ کر بیان رسول ہے ماتمندہ دوسرے ہی کہ جو لوگ میرے پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں میرے پیمبر کی مخالفت کرتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہی سن کی دوسری کے دوسری مخالف وہ مرین کے جب وہی اتر رہی تھی مومرین کون تھے صحابہ کے رات صحابہ کے مرحل کو اللہ کے پیغمبر کے مرحل سے جوڑ کے جانے کہ جو لوگ میرے پیغمبر اور میرے پیغمبر کے صحابہ کے مرحل سے محافظ کرتے ہیں جملے کی بات ہو ان کو ہم بھیڑ دیں گے بھی دینے کے بعد جو پکڑ ہوتی ہے بڑی خوفناک ہوتی ہے جن کو, کو پکڑیں گے ترم. اور پکڑ ایسی ہوگی جو نے ہی جہن ان کو جہنم میں ڈالا انك ايمان تو صحابہ کا منھ ہے ان کا تو قیامت تک لیے مثالی ہے کہ قرآن اور خالق کی کائنات کی وہی قیامت تک دور کے خاص ایسی جواد ترا صحیح کہ خود عاد ہیں بلکہ ان کا منھ ہے ان کا ایمان من المهاجرین والانصار ومن تبعهم بإحسان رضی اللہ عنهم رضوان اور کرو اللہ نے فرمایا کہ میری لحاظ تین جماعتوں کی نہیں تین جماعت بس چوتھی کوئی جماعت ان میں سے دو پیدا ہو کے گزر چکی ایک باقی پیدا ہوتی رہے وہ ایک تو مہاجرین صاحب مہاجرین صاحب دوسرے انسار صاحب یہ آئے اور گزر گئے تیسری جماعت کون سی تیسرے فرمایا کہ وہ لوگ جو ان کے منہم کے پیروں کا جو ان کے منہم کے پیروں کا وہ قیامت کیا مت رہیں گے دو جماعتیں گزر چکی ہیں تیسری وہ ہے جو صحابہ رسول کے مہنگ کے پیروں کا ہے تو مثالی جماعت مثالی جماعت رسول اللہ سب ایک تہتر فرقوں کی خبر دی پر سارے جہن بھی سوائے ایک کے وہ کون ہے مار آ رہے یہ وہ لوگ ہیں جو جب مرضی ہیں قیامت پر آتے رہیں گے جب مرضی ہیں جہاں مرضی ہوں ان کا منحج کیا ہو اس چیز پر قائم ہو جس کی آج میں اور میرے صحابہ قائم یہ جماعت حقہ کی نشانی ہے. یہ جماعت نہ صرف یہ کہ خود عادل ہے بلکہ ان کا منہج ان کا عقیدہ ایمان قیامت مت کے حجت خود یہ تہتر فرقے اللہ کے جگبر کے دور میں نہیں تھے یہ کیا مت آتے رہے ان فرقوں میں ایک جماعت ایک فرقہ جنتی ہے باقی سب جہنمی بھی ہے اور جنتی وہ ہے برحض کے پیروکار ہو جو اللہ کے رسول اور صحابہ اکرام کا نبی اسلام کی حدیث ہے بھائی محاذ امتوں کے بہ محافظ میری امت اس کی ساری عقیت پہلے دور کے سرکار ساری عقیت پہلے دور خیر سے خیر ان سے تر لگی رہی بہترین دور میرا دور اس کے بعد میرے صحابہ کا دور اس کے بعد تارنعم کا دور اور ایک اور حدیث میں طبع ترمیم کا دور سب سے بہترین دور یہ مثالی دور ہے درج احسان فرمار ہے کہ ساری عقیت اس جو جمت کے پہلے دور اور بعد کے ادوار میں فطرے ہوں گے بلائے ہوں گے، ادبی ہوں گے، دیکھ بھا تو صحابہ کا دور تو مثالی دور اس دماغ کی جو کہ خود عادل ہو جن کا مدح قیامت تک کے لیے حجت ہے اس مثالی جماعت پر اگر سب کو ختم کرو گے یہ اپنے ایمان سے محرومی کی نشانی ہے دین پر تان ہے دین کا حملہ یہ سوچناک واقع ضرور ہوں بلکہ یہیں سے فطروں کے دروازے کھلے آگے چل کر تحکین کا مسئلہ پیش آیا ایک حکم حکمر گروہر امیر معاویہ سے آیا ایک حکم گروہر علی سے آیا تاکہ بیٹھ پر فیصلہ کیا جائے لیکن کی چونکہ زبان دیتا کو کچھ اور ہی منظور ہے اس تحقیم کے ذریعے کسی سلح میں ہو جائے انہوں نے کہا ایک سوچنا چھوڑ دیا کہ حکم تو اللہ دیتا ہے ان دو شخصوں کو حاکم کہنا اور تحقیق ان کو دینا یہ اللہ کے فرمان کے خلاف اللہ تو فرماتا ہے انہیں حکم و اللہ, من اللہ حکم تو اللہ کے پاس یہ حاکم کیسے ہوگا یہ حکم کیسے ہو سکتا ہے جرم علی نے فرمایا تھا طالب حق کے نا عید احربات ہے کہ کلمہ تو حق ہے حکم اللہ دلّا لیکن تفصیل باتیں جو مانا تم نے بیان کیا وہ باتیں کہ تحقیق ہو رہی ہے انہوں نے فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے فرادی روشنی بھی کرنا ان کے ساتھ ہی فیصلہ نہیں ہو برس ان حکم اللہ بلّہ کہہ کر جناب علی گڑھ کے گروہ سے ایک جماعت الگ ہو گئی یہ خوارج کی جماعت خوارج اور خوارج کا منظر کیا تھا اس منحصر پر آپ غور کریں تو آپ پر یہ بات واضح ہوگی کہ کہانی کو ان مختلف حروف میں جنگوں میں ابھارنے والے کون ہیں کا مرح یہ تھا کہ جو شخص کسی ایک گناہ قبیلہ کا انتخاب کرے گا وہ کافر ہو جائے گا. ایک مرخلہ کافی ہو جائے تاکہ اس تقسیم کی تقسیم پالیسی کی وجہ جنگ اور قتال کی پالیسی رہے جسے اپن دعوی کرے اس گروہ میں جو جنگوں پر ابھارنے والے کون لوگ تو یہ گروہ الگ ہو گیا ایسا نہ ہو اس تاکیم میں تو سلح کی بات ہو جائے ہمارے مقاصد ناکام ہو جائے انہوں نے کہا یہ تاکیم غلط ہے اللہ کی وحی کے خلاف ہے اللہ کا حکم اللہ, اللہ, اللہ حکم اللہ کے پاس ہے اور کیا حکم ان دو افراد کو دے دیا گیا یہ قرآن کے مقاصم کے خلاف یہ گروہ الگ ہوگا اب یہ خوارج کی بجٹ اسلام نے پہلی بجٹ کی پھوٹی پھر آگے کسی فسار پر جنگیں ہوئی بے پرواہ کتاب ہوئے اسلامی لشکر کے فتوحات پر مائلس ہوا انہی خوارج کے ساتھ جو ہے وہ مشغول ہوئی خوارج ہر کے چلتے چلتے انہی ایک خوارج نے ایک خارجی عبد الرحمد ملزم نے جناب علی علیم طالب کو شہید کر دیتے اب یہ پہلا فضنا ہے اس کی یہ نفرت افراد کے ساتھ ساتھ اسلام اسلام میں کثیرات گناہگار تو ہے ان کو کوئی یہ ان کی حکمت ہے یہ طرف روا علی بن افطار کی جہادت ہوئی انہی خوال ان خوارین کے ہاتھ ظاہر ان کا سہیت ظاہر لوگوں کے سامنے بڑے پارسر بڑے مدت اب جو مل جائے اس کو پکڑا گیا اور پکڑ کر اس قائم کیا گیا پر کساب کیسے کائم کیا گیا پہلے اس کے آزاد کو کاٹا جرم اس کا سنگین تھا ہاتھ کاٹ دیا بایاں ہاتھ کاٹا پاؤں کاٹا بایاں پاؤں کاٹا اس نے اس تک نہیں کیا. آنکھیں نکال دی گئی اس تک نہیں کی پھر اگلا حکم یہ ملا کہ اس کی زبان کاٹ دو اب رو پڑا چیخ پڑا دیکھ زبان نہ کاٹا کہ پاؤں کاٹے گئے تم نہیں روئے آنکھیں نکالی گئی تم نہیں روئے زبان کٹنے پر کیوں رو رہے کا اس لیے رو رہا ہو کہ زبان کٹ گئی تو عملہ کا فکر نہیں کر سکتا یہ ان کا ظاہر ہے تو کسی کے ظاہر سے دھوکہ کھانے کی کوشش نہ کرو جب تک مرحج کی سلامتی کہ ہمارے سادہ لوگ لوگ جو نوجوان ان کو سے علم نہیں بصیرت نہیں دھوکہ کھا کر کس قسم کی جو سنگین تنظیمیں ہیں شکار ہو جاتے ہیں فضر ہوتا نہیں ہر دور میں تمہاری فلاح کا جو ہے علما ہے جن کو پاس علم کیا تھا وہ یہ نقطہ آ کے بعد میں کروں گا کہ علماء جو ہے وہ ہر دور میں اسلام ہدایت اور خیر کا بندہ ہے ان کے ساتھ تعلق کائم کا رہے گا تو خیر ہوگی عقید ہوگی یہ تعلق اگر کمزور ہوگا تو شر ہے نقصان یہ ان کا ظاہر ہے. پر پیغمبر نے فرما چکے تھے ایک جماعت پیدا ہوگی ہے وہ بکر عمر تم نمازی ہو تحج گزار ہو روزے رکھنے والے ہو اس جماعت کے روزے اس جماعت کے نمازیں اگر تم دیکھ لو تو اپنے روزوں کو اپنی نمازوں کو حقیقت یہ ان کا باہر یقم قرآن قرآن پڑھیں گے وہ خوب اچھا درد بڑے الحان کے ساتھ ہر خود پڑھتے رہے لیکن وہ قرآن ان کی زبان پر ہوگا دل میں نہیں ہوگا اور دل کی حکومت تم نہیں جانا کتنا بڑا خطرہ لوڑنا ہوگا حدرا علم سارے شہید کر دیے گئے اور ان کی شہادت کے بعد پھر دو گروہ کھڑے ہو گئے ایک شام میں امیر ماضی کے بحث پٹہ لے گئی دوسرے عراق میں جناب میں حسن, کے افلام کے میں حسن کی بحث ندیر اسلام کے نواز سے حسن کی بحث یہ دو گروہ کھڑے ہو گئے اور مانگ بھی پڑ گئی مانگ بھی پڑ گیا ایک طرف امیر ماغیے کے بہن دوسرے طرف حسن علی کی بہن اہل عراق میں جلال حسن کی بیعت کی اور یہی اہل عراق نے بعد میں ان کے بھائی حسین کو شہید کیا دفاع نہیں دی. اس بیعت کے کیا ہیں مسورات کے انداز اہتر کر لیکن پر بربر لوگ اپنے فطرے کی تفیصہ کاری مستقل اسلامی صفوں میں داخل کرنے پر فدر پیدا آج ایک بھائی کی بیعت کر رہے ہو تو کل اسی کے بھائی کو شہید کیوں کر رہے ہو. یہ دو بی کھڑی ہوگی گئی اللہ اکبر چھ ماہ تک جناب حسن کی خلافت آئیں گے اور یہ چھ ماہ کی خلافت پیغمبر اسلام کے فرمان کی صداقت کی دلیل ہے رسول اللہ, اللہ سے فرمایا تھا کہ یہ خلافت علام المور میرے پاس تیس سال تک آئے نہیں تیس سال اس میں دو سال اور تین مہینے بکر کی خلافت اور بارہ سال اور چھ مہینے عمر میں خطار کی خلافت دس سال چھ مہینے اور بارہ سال عثمان غنی کی خلاف اور چار سال اور نو مہینے جناز علی بن کی کے خلاف بنتے ہیں انتیس سال اور چھ مہینے باقی چھ مہینے جو پیغمدل اسلام کو فرمان کہ خلاف نبوہ تیس سال تک قائم رہے گی باقی چھ مہینے خراب حدن کی خلافت ہے اس کے بعد فرمایا کہ منوقی ہوگی اور پہلے غلط دینی اسلام میں میرے باپیہ سے ایسی بخش کہ بادشاہ کی تاریخ میں ایسے ملے عادل اور سید کے نافذ کرنے والے کی مثال نہیں کیا. ایسے بات باقی تھوڑا ساتھ ہے اور نبوا بادشاہوں میں جو بغیر واضح کا تھا وہ کسی کو حاصل یہ کرائے لیکن, لیکن بغاوت بھڑک رہی ہے اور فطرے کی آگ بڑک رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک اور پورا ہوا ایک بار حسن بن ابی حسن بن ابھی تعلق سامنے آخمار شاہ فرمائے رسول اللہ صلی اللہ سم خدا ان ابنی اپنی سید سے صلی اللہ علیہ بہ نفائی فتح اظہم اطہی کہ میرا بیٹا جو آ رہا ہے چھوٹا سا معصوم تھا یہ سردار ہے سردار یہ سردار ہوگا اور اس کی سرداری کی دلیل یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے مسلمانوں کی دو جماعتوں میں سما کرا یہ دو راتیں یہی ہیں ایک طرف اہل چراغ حسن کی بیعت کر چکے تھے دوسری طرف اہل شام جو جناب واویہ کی بیعت کر چکے تھے اور فتنہ کی آگ والے تھے کہ جناب حسن نے تراغے اختیار کر کے انگیر معاویہ کی بیعت قبول کر لی اور یوں فتنہ کے آگ کو بچایا تھا اور مجھے اخلاق تھا جو قائم ہونے والا تھا اور فتنہ بڑکنے والا تھا اس کی آگ فرد ہو گئی یوں فتنے کو لغام دی گئی لیکن اب چونکہ بڑے فطرے پیدا ہو چکے تھے کچھ کی یہ لگار دین پر تھی کچھ کی لگار مسلمانوں پر تھی خوار روافر موسجر جیسے آگے بڑھتا گیا بعد میں اب یہ سارے فتن انہیں فتنوں کی جہم تو نہیں انہیں فطروں کتنا قائم جنہیں یہ فطریں ان فتنوں کی تو نہیں لیکن ایک بات نوٹ کرنی کہ باطل میں فتنوں کی آگ پڑکائی یہودیوں نے پوری پوری کوشش کی پوری طرح پلانے کی اور افسوسناک واقعات ہوئے جنگ جمل جنگ سفید اور بعد میں اور جیسے واقعہ ردہ مکہ مکرمہ مدینہ مکمرہ نے بعد لڑائیے روڈمر ہوئے ان سارے واقعات میں بڑی شہادتیں اس کا احتراج ہے لیکن واقعات کے ساتھ وہ اشتہار تھا جس کا بدلا اخلاص تھا شہادتیں ہوئی لیکن سارے باتیں یہودی ان کے ہماری ان شہادتوں کا باعث تو بن گئے لیکن دین اسلام کو اور خان کے کائنات کی وحی کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے دین اس وقت بھی چمک رہا تھا جس کو نہار کے سورج کی طرح آج بھی چمک رہا ہے اور کیا مطلب چمکتے نہیں تھا ان کی پلاننگ حقیقت افراد کے لیے نہیں تھی دین کے لیے تھی دین کو مٹاؤ جڑی دور یوز کے جو سب چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو مچھا دیں اللہ اس دین کو مکمل کرے گا اور غارب کر کے رہے گا دین وہی ہے وہی الہی وہی ہے اللہ پاک کا فرمان اس قرآن کو حمل کر رہا ہم اس کے بعد حاصل ہیں اور اس کیا تک محفوظ رہے گا نبیر اسلام کا فرمان کہ تمہارے بیچ دو چیزیں چھوڑ کر جا ہوں جب تک ان کو ثابر ہوگے تم حق پر تعمیر ہوگے اور یہ تمہارے بیم موجود رہیں گی قیامت تک حتیہ کے حوالے تو سر پہ جب میں کھڑا ہوں گا تو نثر فرانح حدیث مجھ پر پیش کرے گا کہ یہ آپ کی امانتیں تھیں جو آپ چھوڑ کر گئے تھے اور ہم نے ان کی حفاظت کا وعدہ کیا تھا یہ قیامت تک محمود رہیں اج اسی شکل میں آپ کو پیش کروں تین کاریوں سے افراد شہید ہوئے اس میں کوئی حکل نہیں لیکن دین اس پر کوئی وجہ نکار نہ کر سکے دین اسلام اعتقادات اخلاقیات اعمال مناہج سب کے سب وہی ہیں جو قرآن و حدیث میں ہے جو اللہ نے اتارے تو جو ان کا اصل جو ہدف تھا اس نے وہ بری طرح ناکام ہو گئے کیوں ناکام کام کیوں نہ تو یہ نقطۂ آخری کو کرنا ہے ناکام اس لیے ہوئے کہ علم کی اساس ہر میں موجود ہے اگر علم نہ ہو ہوتا تو اپنے مقاصد میں وہ کامیاب ہوا علم کی قوت علم کی اثاث اور ابا کا وجود ہر دور میں موجود تھا وہ وقت صدیق کے دور میں فطرۂ مریض کا فتر اقتدار کیسے جٹ گئے کہ جٹ جانا اللہ کے دے ہم کے سابش ہودہ محسوس کی بنا کہ علم آگے جہاں جہاں فطرے پیدا ہوئے وہاں علم جو ہے وہ بنیاد بنا ہر میدان میں اور چونکہ علم موجود تھا جب حق موجود رہا افراش عید ہوئے لیکن اس میں ہم کسی کو قصور قصوروار نہیں ٹھہراتے سب صحابہ تھے اور سب عادل ہیں ان کا جو بھی اجتہاد تھا اخلاق پر قائم تھا اللہ کے اجر کے مستحق ہیں لیکن جو لوگ اپنی زبانوں کو ناکار کرتے ہیں سب و شدم کے ساتھ وہ اللہ کے احمد کا مستحق ہوں گے اور ان ساری کاریوں سے افراش عید ہوئے لیکن حق کو دین کو توحید کو عقیدے کو مرحج کو کوئی نقصان نہیں ہوا مرحج آج تک موجود ہے اور ان شاء اللہ کیا مذہب محفوظ رہے گا اقول